اللہ کےصور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی جس کی روایت کرنے والے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس حدیث کے اندر ہمارے نبی نے انہیں دس وصیتیں فرمائی تھیں ان دس وصیتوں میں سے تین کا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر ہوا تھا پہلی وصیت یہ تھی کہ اللہ ابامن کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرنا چاہے تمہیں جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے اور دوسری وصیت یہ تھی کہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا اور تیسری وصیت یہ تھی کہ فرد نماز کبھی بھی نہ چھوڑنا ان تین وصیتوں کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے تفصیل سے بیان کیا تھا اب آگے جو مزید وصیتیں ہیں آج کے درس میں انہیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ وصیتوں پر ہم آپ سے پہلے عمل پیرا پہ ہوں اور سننے کے بعد آپ لوگوں کو بھی سب کو ان تمام وصیتوں پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق رب العالمین عالمی ہماربی نے فرمایا چوتھی وصیت کرتے ہوئے ولا شرابن فعن كُلُّ فاحق الفاہشہ تم شراب نہ پینا تو کی شراب ہر بدی کی جڑ ہے ہر فحش کاری کی جڑ ہے ہر برائی کی جڑ ہے کون سی چیز شراب پینا شراب کسے کہا جاتا ہے شراب ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے انسان کی عقل زائل ہو جائے انسان پر نشہ چھا جائے اور انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دے اس کو شراب کہا جاتا ہے چاہے وہ انسان پی کر کے یہ چیز اسے حاصل ہو یا انجیکشن کے ذریعے سے حاصل ہو یا کسی چیز کو سوہنے کے ذریعے سے حاصل ہو کوئی بھی طریقہ ہو جب انسان کی عقل زائل ہو جائے اس کے ہوش و حواس نہ اس کے ساتھ رہیں اسے شراب اسے خمر کہا جاتا ہے ما خامر العقل خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھاپ دے جو عقل کو ختم کر دے وہ اسے یعنی اور جس کے ذریعے سے انسان کو نشہ آئے اسے خمر کہا جاتا ہے تو خمر یہ صرف شراب کا نام نہیں ہے جو انسان پیتا ہے بلکہ ہر نشہ اور چیز جس کے ذریعے سے انسان کے اندر نشہ پیدا ہو اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دے عقل کو ڈھاب دے وہ تمام چیزیں شراب خمر کہلاتی ہیں اور ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا حرام ہے چاہے وہ کھجور سے شراب بنائی گئی ہو یا انگور سے ہو یا شہد سے ہو یا جو یا گہوں سے ہو کسی بھی چیز سے ہو وہ ساری چیزیں حرام ہے یا یہ کہ انسان سوکھ کر کے نشالے یا انجیکشن کے ذریعے سے نشالے یا دواؤں کے ذریعے سے نشالے جو بھی صورتیں ہیں وہ تمام چیزیں حرام ہیں چرس گاجا یا افیون ہیروئن یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں یہ سب کے سب نشاور چیزوں کے اندر شمار ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا پینا استعمال کرنا کھانا یہ شریعت کے اندر حرام ہے اللہ تعالیٰ کرشاد عل امنو امنم الخمر ول والانصاب والازلام الصاب و عمل مرجیسمن امر شیطان ایمان والو خمر نشاور تمام چیزیں اور جوا اور والانصاب انصاب نصب یعنی بت پرستی وغیرہ اور ولازلام اور جو پانسے ہیں تیر کے یہ تمام چیزیں کیا ہیں یہ سب کے سب کے سب ناپاک ہیں شیطان کے عمل میں سے ہیں فشت لعلکم تفلحون کم ان سے تم بچو تاکہ تمہیں کامیابی ملے تو ہر طرح کے شراب شریعت کے اندر حرام ہے اور اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے معاملے میں دس لوگوں پر لانت بھیجی ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ بھی امر بن آس امر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے فرمایا کہ اللہ, اللہ رب العالمین نے لانت برسائی خمر پر شراب پر لانت برسائی وہ اور اس کے پینے والے پر وہ اور اس کے پلانے والے پر وہ اور اس کے بیچنے والے پر وہ اور اس کے خریدنے والے پر وہ عاشر رہا اس کے نچوڑنے والے پر وہ معتص رہا اور جس کے لیے نچوڑا جائے وہ حامل اور اس کے اٹھانے والے پر وہ علیہ اور جس کی طرف اسے اٹھا کر کے لے کر جائے جائے ان تمام لوگوں پر اللہ رب العالمین نے لانت بھیجیے اللہ کی لانت نبی کی لانت دس چیزوں پر شراب کے تعلق سے تو شراب کا پینا بھی حرام ہے پلانا بھی حرام ہے اور اس کے لیے مددگار بننا اس کے لیے تعاون کرنا یہ تمام چیزیں حرام ہیں ایسے ہی وہ اگر کوئی انسان شراب کی دکان کھولنے کے لیے زمین دیتا ہے پلاٹ دیتا ہے دکان دیتا ہے وہ بھی مجرم ہے وہ بھی گویا کی مددگار ہے اس حرام کام کے اندر تو ہر چیز جو شریعت کے اندر حرام ہے تو اس کی طرف جو بھی چیزیں لے جانے والی ہیں وہ تمام چیزیں شریعت کے اندر حرام ہوتی ہیں لہذا شراب کھولنے کے لیے دکان دینا یا اس طریقے سے جو بھی حرام چیز ہے شریعت کے اندر کسی بھی حرام چیز کے لیے مددگار بننا تعاون کرنا یہ گویا کی حرام ہے اور ایسے لوگوں پر اللہ ہرب العمین کی لانت ہوتی ہے جی ہاں تو اس طریقے سے شراب یا ہر نشاور چیز شریعت کے اندر حرام ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں نبی نے فرمایا من شرب لم تقبل اللہ سلاۃ وربعین صباہ جس نے شراب پی چالیس راتوں تک یا چالیس دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی فعماتا دخل نار اگر وہ مر گیا تو جہنم کے داخل ہوگا فعم تابا تاب اللہ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے فعین عاد فراب فر چوتھی بار اگر اس نے پیا کان حق اللہ تو اللہ ہر بلامین پر یہ حق بن جاتا ہے یوم القیامہ کی قیامت قدیم تینت القبال سے اس کو پلائے لوگوں نے پوچھا تینت الخبال کیا ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اوسارت یہ جہنمیوں کا نشت... یہ جو یعنی بچی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ ہے اوسارا یعنی وہ جو چیزیں استعمال کر لیتے ہیں دھوون سمجھ لیجئے ان کے دھوون اور جو چیزوں کو استعمال کر لے ان چیزوں سے اس کو پلایا جائے گا تو شدید سے شراب یا نشہ آور چیز کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر کس قدر یہ حرام ہے اس طریقے سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ کل مسکرن خمر ہر نشہور چیز خمر ہے وہ کل خمر حرام اور ہر خمر حرام ہے ہر شراب ہر نشاور چیز حرام ہے وہ ما عسکر کثیر الحرام اور جس جس چیز سے انسان کو زیادہ استعمال کرنے سے نشائے اس کا کم استعمال کرنا بھی کم پینا بھی حرام شریعت کے اندر قاعدہ جو چیز حرام کر دی گئی مکمل طور پر وہ حرام ہے یہ نہیں کہ اس کی معمولی چیز حلال ہو جائے گی جھوٹ بولنا حرام ہے تو معمولی جھوٹ بولنا بھی حرام یعنی کہ زیادہ جھوٹ بولنا حرام معمولی جھوٹ بولنا جائز سود حرام ہے تو مکمل حرام ہے یہ نہیں کہ دو تین دس بیس پچاس سو روپئے جائز ہیں سود میں دس بیس ہزار سود ہوگا وہی وہ حرام ہوگا شرک حرام ہے چاہے انسان زیادہ کرے یا کم کرے اسی طریقے سے نشہ آور چیزیں شراب یا حرام ہیں تو انسان چاہے زیادہ پیے یا کم پیے جو بھی نشہ آور چیز ہے اس کا شریعت کے اندر پینا حرام ہے اس کا استعمال کرنا حرام ہے اور شریعت نے باقاعدہ اس پر حد رکھی ہے اور وہ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ ہے اس لیے شریعت میں باقاعدہ اس کے اوپر حد رکھی گئی اور ایک حدیث بھی نے فرمایا ان مدم الخمر کا عابد وفرین شراب کا کثرت سے پینے والا شراب کا عادی بطل کی بات کرنے والے کے مانند ہوتا ہے جو بت کی بات کرتا ہے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے اس کے مانند ہوتا ہے ابن ماضا کی حسن روایت اس طریقے سے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سول فرمایا لاید جنت مدمن و حمرین کی جنت میں شراب کا پینے والا جو شراب کا عادی ہو داخل نہیں ہوگا کتنی سخت وعیدیں ہیں شراب کے تعلق سے شریعت کے اندر کیونکہ اسلام کے اندر پانچ چیزیں جنہیں ضروریات خمسہ کہا جاتا ہے ان چیزوں کی باقاعدہ شریعت کے اندر گارنٹی لی گئی ہے اور اس کی حفاظت کی گئی ہے انہیں میں سے جو پانچ چیزیں ایک تو نمبر ایک دین نمبر دو انسان کی جان نمبر تین عقل نمبر چار مال اور نمبر پانچ انسان کی عزت یہ پانچ چیزوں کی انسان کی ضروریات خمسہ انہیں کہا جاتا ہے تو عقل کی حفاظت بھی شریعت کے اندر باقاعدہ اس پر زور دیا گیا اور شراب پینے سے انسان کی عقل برباد ہو جاتی ہے تباہ ہو جاتی ہے انسان کی عقل ٹھکائے نہیں رہ جاتی اور اس کے لیے شراب پینے والے کے لیے ہر برائی کا کرنا ہر بدی کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس لیے شریعت نے باقاعدہ اس پر سزا رکھی ہے اس پر حد رکھی ہے اور یہ شراب پینے سے انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ شراب پینا یہ شریعت اسلامیہ کے اندر سخت جرم ہے اور حرام ہے شریعت کے اندر اور یہ ہر بدی کی جڑ ہے ہر بدی کی جڑ کیسے ہے یہ حدیث سے واضح ہوتا ہے حدیث کے اندر آتا ہے صحیح حدیث ہے مامبانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیاح کے تو بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنما کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تعالیٰ عنہ اور چند کرام ہمارے نبی کے وفات کے بعد بیٹھے ہوئے تھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے فضکر آزمل قبائل تو بڑے گناہ کے بارے میں وہ ذکر کرنے لگے یعنی وہ کون سا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے دیگر بڑے گناہ کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا یا ان بڑے گناہوں کا سبب بن جاتا وہ بڑے گناہ وہ کون سا ایسا بڑا گناہ ہے کہ جس کے کرنے سے انسان دیگر بڑے گناہوں کو بھی کر لیتا ہے اس کے بارے میں ان کے ہاں بات چل رہی تھی تو وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے یہ مسئلہ نہیں تھا کہ بڑا گناہ کیا ہے بڑا گناہ تو شرک ہے اس کے بارے میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے مسلمان کے ایک بچہ جانتا ہے ہر شریعت کے اندر سب سے بڑا گنا شرک کرنا ہی رہا ہے تو اس مسئلے میں صحابہ کا اختلاف نہیں تھا کسی نتیجے پر نہیں پہنچے کہ بڑا گناہ کیا ہے کیونکہ آگے جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ باقاعدہ اس معنی کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہاں پر مراد یہ تھا کہ وہ کون سا بڑا گناہ ہے سب سے جس کے کرنے کے بعد انسان کا دیگر بڑے گناہوں کا کرنا آسان ہو جائے یا ان گناہوں کا وہ سبب بن جائے وہ جڑ ہو ان تمام گناہوں کی یہ اس مسئلے پر گفتگو گوٹ چل رہی تھی وہ کون اس کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے کوئی شراب کوئی جھوٹ کوئی اور کسی چیز کو کہہ سکتا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں تو اس کے بارے میں وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تو کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے عبداللہ بن عبداللہ بنبر بن آس کے پاس بھیجا تو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ سب سے بڑا گناہ جس کے ذریعے سے اور انسان گناہ کر بیٹھے وہ شراب کا پینا ہے تو کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس آیا اور میں نے ان سے بیان کیا کہ عبداللہ بن بنبر بن آس نے بات بیان کی ہے تو انہوں نے اس کو ناگوار گزری انہوں نے یہ نہیں مانا یعنی انہوں نے کہا کہ یہ اس بات کو انہوں نے نہیں مانا اور وہ سب کے سب ان کے پاس گئے ان کے گھر پہنچے اور اس کے بعد جب وہاں پہنچے تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے ان سے کیا فرمایا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں سے ایک بادشاہ تھا اس نے اخذ جلن اس نے ایک آدمی کو پکڑا فخیر ہوں بہنا یہ الخمر تو اس کو اختیار دیا کہ یا تو وہ شراب پی لے او یک طلوع سبین یا تو کسی بچے کو قتل کر دے اور یخنی یا دنیا تو وہ زنا کر لے اور یقمہ خنزیر یا تو سور کا گوشت کھا لے اور یکخلو ہو ان ابا یا تو اسے قتل کر دیں گے اگر اس نے انکار کر دیا یعنی اسے کہا گیا کہ یا تو تم شراب پیو یا تو کسی بچے کو قتل کرو یا تم ذنا کرو یا تم سور کا گوشت کھاؤ اگر ان چاروں میں سے کوئی کام نہیں کرو گے تمہیں قتل کر دیا جائے گا اب تم کو اختیار ہے کہ ان میں سے چاروں میں سے کون سا گناہ تمہیں کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فختارا یہ شرب الخمر تو اس نے اس بات کو پسند کیا چنا اپنے لیے کہ وہ شراب کو پی لے وہ ان نہ لما شربہ شری بہا لمبی اراد اور جب اس نے شراب پی لی تو وہ لوگ دوسرے کرانا چاہ رہے تھے وہ سارے کام اس نے کر, وہ سارے کام کر بیٹھا شراب پینے کے بعد اس نے بچے کو بھی قتل کر دیا ذنا بھی کیا سور کا گوشت بھی اس نے کھا لیا سارے کام کر لیا وہ کیوں اس لیے کہ شراب پینے کے بعد انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے یہ ہر بدی کی جڑ ہے ہر بدی کا سبب اور ذریعہ ہے ہر برائی کا ہر خواہشہ کا اس لیے اس نے جب شراب پی لیا تو یہ سارے کام کر بیٹھا اگر انسان سور کا گوشت کھا لیتا تو دیگر کام اسے نہیں ہوتا یا انسان کسی بچے کو قتل کر دیتا تو دیگر کام اس کے ساتھ نہیں ہوتا وہ سبب نہیں بنتا یہ ذنا کر لیتا اسی کے ساتھ رہتا دیگر گنا یہ ان میں سے نہیں کرتا وہ لیکن شراب پینے کے بعد انسان کی عقل ٹھکائے نہیں رہتی ہے وہ تمیز نہیں کر پاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں کون میری ماں ہے کون میری بہن ہے کون میری بیوی ہے یا اس طریقے سے میں گوشت جو کھا رہا ہوں یہ میں کیا کھا رہا ہوں یہ میرے لیے حلال ہے کہ حلال نہیں ہے انسان کے پاس عقلی نہیں رہ جاتی ہے تو پھر وہ کیسے تمیز کر پائے گا تو ہر برائی کی ہر بدی کی جڑ گویا کہ شراب پینا ہے پھر وہ کہتے کہ وہ انّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قارنّہ دن پھر اللہ کے سلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہم سے فرمایا کہ میں امنہ حدینہ شربُحا کہ جو بھی انسان شراب پیتا ہے فتقب له صلاحۃ العبین اللہ چالیس راتوں تک اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی ولا می مسانت ہی منا شعیم اللہ رمۃََ الجن اور انسان اگر مر جائے اور اس کے مسانہ میں اس کے معدے میں کچھ بھی شراب کی کوئی چیز باقی ہو تو اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا جاتا ہے وہ اما تفیل اور اگر وہ چالیس راتوں کے اندر جن جی راتوں میں اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی اس کے اندر اگر اس کی موت ہو جائے مات تتم جاہلیہ تو جاہلیت کی موت ہو مرے گا تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو شراب ہے ہر بدی کی جڑ ہے اس لیے ہمارے بی نے شراب پینے سے منع فرمایا اور یہ شراب پہلے پیتے تھے زمانے جاہلیت کے اندر لیکن اسے حرام کر دیا گیا شراب کو اور ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے شراب پینا جائز نہیں ہے حرام ہے یہ اور ہر انسان کی عقل بھی اس کو حرام سمجھتی ہے ہر انسان کی فطرت بھی شراب کو حرام سمجھتی ہے کہ شراب شریعت کے اندر جو حرام کیا گیا یہ انسان کی عقل اور فطرت کے موافق ہے کیونکہ ہر انسان کی عقل اور فطرت اس چیز کو غلط سمجھتی ہے اور اسے برا سمجھتی ہے تو ہمارے نبی نے جو چوتھی وصیت فرمائی تھی وہ یہ کہ تم شراب کبھی نہ پینا کیونکہ شراب ہر بدی کی جڑ ہے اور پانچویں وصیت ہمارے نبی نے فرمائی فَإنَّ و یا کو الماسویہ حل باسیحل صحت اللہ عزا وجل تو اور تم ہر نافرمانی سے ہر برائی سے ہر معاشی سے دور رہنا اس لیے کہ نافرمانی سے اللہن کی ناراضگی حلال ہو جاتی ہے یعنی اللہ رب کی ناراضگی لاحق ہو جاتی ہے جو اللہ تعالی کی نافرمانی کرتا ہے بدی کرتا ہے اور معصیت کرتا ہے ایسے آدمی کے ساتھ اللہ رب کا عذاب آ جاتا ہے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے تو نافرمانی کرنے سے مانا بھی نے فرمایا منع فرمایا اس سے پہلے بھی وہ بھی نافرمانی ہے شراب پینا بھی نافرمانی ہے نماز چھوڑنا نافرمانی ہے شرک کرنا نافرمانی فرمانی ہے لیکن ہمارے نبی نے ایک عام بات بیان فرمائی ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کیونکہ وہ بڑے گناہوں میں سے ہیں اس میں سے گویا کہ آپ نے ہر معاشیت سے منع فرمایا چاہے بڑی معاشیت ہو یا چھوٹی معاشیت ہو ہر معاشیت سے تم دوری اختیار کرنا کیونکہ جب انسان معاشیت کرے تو یہ نہ دیکھے کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے بلکہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ میں کی ذات کی نافرمانی کر رہا ہوں اور ظاہر بات ہے ذات جتنی زیادہ عظیم ہوگی اس کی نافرمانی بھی اتنی ہی زیادہ بڑی اور خطرناک ہوگی سب سے بڑی ذات اللہ رب العالمین کی ہے اس لیے انسان اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے چھوٹی نافرمانی کیوں نہ ہو تو گویا کہ بڑی نافرمانی کرتا ہے اگر یہ بات اور یہ شعور ہمارے ذہن و دماغ اور دل و دماغ کے اندر بیٹھ جائے تو آج جو ہم سے نافرمانیاں ہوتی ہیں وہ نافرمانیاں نہیں ہوں گی لیکن ہم نافرمانی کو دیکھتے ہیں نافرمانی جس ذات کی ہو رہی ہے اس کو نہیں دیکھتے نہ اللہ رب العامین کو کی طرف ہماری نظر جاتی ہے نہ اس کے نبی کی طرف اللہ کے بعد جس کا مقام مرتبہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے اگر ہمارے نبی کے حکم کی نافرمانی کی جاتی ہے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو نافرمانی کر رہا ہوں چاہے چھوٹی ہی نافرمانی کیوں نہ ہو یہ نافرمانی دراصل اللہ کی اس کے نبی کی ہے اور سب سے بڑی ذات اللہ رب العمین کی ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے لہذا انسان کے دل و دماغ کے اندر اگر یہ شعور پیدا ہو جائے گا تو کبھی انسان نافرمانی نہیں کرے گا ہستان سلمات رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کی بات بتا ہیں اپنے دور کی بات بتا رہے ہیں مالک المالک نبی کے خادم دس سال تک ہمان نبی خدمت کی وہ کہتے ہیں کہ تم ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک یعنی yani بہت معمولی سمجھتے ہو ان گناہوں کو کننا نہ ادوا اللہ عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم الم وقات یہ سی بخاری کی روایت کہ ہم ان گناہوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کر دینے والے گناہوں میں شمار کیا کرتے تھے جنہیں تم معمولی گناہ سمجھتے ہو جن کے بارے میں با تم سمجھتے ہو کہ بال کے مانند بہت معمولی اس کی کوئی اہمیت مائیں نظروں میں نہیں ہم اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہیں ان گناہوں کو موبقات میں بڑے بڑے گناہوں میں شمار کیا کرتے تھے جی ہاں تو یہ شعور ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی گناہ کریں بڑا ہی گناہ ہے وہ تب جا کر کے انسان بچے گا جی ہاں گناہوں سے اس طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن اپنے گناہوں کو اس طریقے سے دیکھتا گویا کہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور وہ ڈر رہا ہے کہ پہاڑ اس کے اوپر واقع ہو جائے گا اور جب پہاڑ گرتا ہے تو انسان بچتا نہیں ہے مر جاتا ہے تو سمجھتا گناہ کو کہ گنا ہمیں ہلاک کر دینے والے جیسے پہاڑ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے اگر پہاڑی کسی پر گر جائے اس کے نیچے انسان بیٹھا ہوا ہو تو نہیں زندہ بچے گا ایسے یہ گناہ وہ سمجھتا ہے کہ گنا مجھے ہلاک کر دینے والے مجھے برباد کر دینے والے مجھے جہنم کے اندر داخل کر دینے والے اور جو فاجر ہوتا فاسق ہوتا ہے مجرم ہوتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے یہ جنوب ہو کا جواب وہ اپنے گناہوں کو ایک مکھی کے معنی سمجھتا ہے مر الفی کی اس کی ناک پر بیٹھتی ہے مکھی اور اسے اپنی ناک سے کیا کرتا ہے اسے بھڑا دیتا ہے یعنی بہت معمولی سمجھتا ہے گناہوں کو تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں کو معمولی نہ سمجھیں بلکہ گناہوں کو ہم بڑا سمجھیں کیونکہ اللہ کی نافرمانی فرمانی ہوتی ہے اور نبی کی نافرمانی ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی اللہ کا خوف ہوگا وہ اپنا جو انسان محاسبہ کرنے والا ہوگا وہ ہر گناہ کو بڑا سمجھے گا اور اس طریقے سے اسے بچنے کی کوشش کرے گا تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ معاشیت سے بچو کیونکہ معاشیت کرنے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دنیا کے اندر آتا ہے نافرمانی فرمانی کرنے سے اللہ اقبال نے فرمایا کہ ظاہر الفساد فل بر البہر کی دنیا کے اندر بہر و بر کے اندر فساد ظاہر ہو گیا کس بنا پر لوگوں کے اپنے برے کرتوت کی بنا پر اور ایک حدیث میں اور ایک آیت نے فرمایا وہ ماں اصاب مصیبہ فو ماں قصبت ادی کم و یا آفو انکثیر کی تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ معاف کر دینے والا تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آج دنیا کے اندر ہے چاہے وہ بیماریوں کی شکل میں ہو فخر و کی شکل میں ہو یا اس طریقے دشمنوں کا مسلط ہونا یا زلزلوں کا آنا آندھی اور طوفان کا آنا زمین میں دھنسا دیا جانا یا اس طریقے سے بارش کا نہ ہونا دعاؤں کو قبول نہ کرنا ماں باپ کی نافرمانیاں کرنا یا اس طریقے سے جو بھی آج دنیا کے اندر یہ جو عذاب اور اللہ کی ناراضگی کی صورتیں ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو عذاب سب کو پہنچتا ہے نہیں کسی بھی نافرمانی کرنے والوں کو اذاب پہنچتا ہے سب لوگوں کو پہنچتا ہے سیلاب آتا ہے سارے لوگ اس کے اندر بہتے ہیں سب کو نقصان پہنچتا ہے دیندار کو بھی نقصان پہنچتا ہے ایک نے ایک نیک انسان کو بھی پہنچتا ہے ایسا نہیں کسی بھی نافرمانی کرنے والوں ہی کو پہنچتا ہے اس لیے اللہ تعالی کے عذاب سے سب کو بچنے کی ضرورت ہے اور کب بچ پائیں گے جب لوگ اللہ تعالیٰ کے احتاب کریں گے اس کے نبی احتاب کریں گے اللہ کی عبادت کریں گے شرک سے اور اس طریقے سے ماں باپ کی نافرمانی سے گناہوں سے ہر طرح کی معاشیت سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا تب جا کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انسان محفوظ رہتا ہے اللہ رب العالمین نے سابقہ قوموں کو برباد کر دیا انہیں ہلاک کر دیا کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ پر ایمان نہیں لائے اس کے نبی پر ایمان نہیں لائے تو اللہ حرب الامین کو ہلاک و برباد کر دیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فکر اخذنا نہ ہم نے ہر قوم کو ہر ایک کو اس کے گناہوں کو جیسے دبو شریا اسے پکڑ لیا فمین ہم سلم علیہ حاصبہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش برسا دی آسمان سے اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی وہ سارے سارے لوگ مر گئے تباہ و برباد ہو گئے اومین من, من اقدت حسا ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جن کو چیخ نے پکڑ لیا زوردار چیخ جس کے وجہ سے ان کے کان پھٹ گئے اور زوردار چیخ سے لوگ مر گئے اور دنیا سے نیست و نابود ہو گئے اومین ممن خسفنا بھی ہلور اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا زمین کے اندر دھسا دیا اور امن عمرہ اور ان میں سے ایسے بھی تھے قوم میں بھی تھیں جن کو ہم نے سیلاب کے اندر پانی کے اندر ڈبو دیا سیلاب کا عذاب بھیجا ان کے اوپر تو اللہ غلامین کا عذاب آتا دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کو کی کرتے ہیں اللہ کی معاشیت کرتے ہیں ایسے لوگوں پر یا ان علاقوں کے اندر اللہ بلامین کا عذاب آتا ہے اللہ رب نے سابقہ قوموں کو بھی برباد کر دیا تو اس طریقے سے یہ اور اور یہ جب عذاب آتا ہے تو صرف گنہگاروں کو نہیں پہنچتا بلکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں دیندار لوگ ان کو بھی پہنچتا ہے اللہ اقباب نے فرمایا وہ تقوف را تو بندینکم خاصا اللہ تعالی کے عذاب سے بچو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے صرف خاص لوگوں کو نہیں پہنچتا بلکہ اس علاقے کے اندر جو بھی رہتے ہیں سب کو پہنچتا ہے دیکھیں یہ تاؤن کی بیماری سب کو پہنچتی ہے آپ دیکھیں زلزلے آتے ہیں سب کو پہنچتے ہیں سیلاب کا عذاب آتا ہے سب کو پہنچتا ہے مجدوں کو بھی نقصان ہوتا ہے مندروں کو بھی نقصان ہوتا ہے نیک اور بد فاسق اور فاضر اچھے برے سب کو پہنچتا ہے کوئی اس سے نہیں بچ پاتا ہے تو کیوں یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے اس لیے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی ضرورت ہے اور ابو وہ باہری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان کا قول ہے کہ مامت قوم اللہ برمدی من اللہ کی جس قوم کے اوپر بارش ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے بارش کی جاتی ہے ولا کو ہتو اللہ اور اگر قحط پڑتا ہے اور بارش نہیں ہوتی ہے تو اسی صورت میں اللہ کی ناراضگی کی بنا پر ہوتی ہے تو یہ ایک عذاب ہے بارشیں نہ ہونا یا اس طریقے سے بیماریوں کا ہونا وبائی بیماریاں ہوں یا اور بیماریاں فقر و فاقہ بہت سارے آج دیکھیے عذاب کی شکلیں بہت زیادہ ہیں کیسی کیسی بیماریاں آج لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی ہیں کینسر کی بیماری اور تپیدک کی بیماری اور اس طریقے سے تعوی یہ کرونا وائرس اور اس سے پہلے کتنے کتنے ایسے وبائی بیماریاں آئیں, آئیں کہ لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ لقف میں عجل بن گئے اور اس طریقے سے دنیا سے نیست و نابود ہو کے دنیا سے چلے گئے تو اس طریقے سے یہ جو ہر بیماری برائی سے ہر معاشیت سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا ہے چاہے چھوٹی معاشیت ہو یا بڑی معاشیت ہو ہر ایک سے انسان کو بچنا ہے کیونکہ ہمارے نبی کی وصیت ہے کہ ہر معاشیت سے بچو کیونکہ جب معاشیت سے جو انسان معاشیت کرتا ہے اللہ ابامک کی ناراضگی کیا ہوتی ہے وہ دنیا کے اندر آ جاتی ہے اللہ کا عذاب دنیا کے اندر آ جاتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے اللہ رسول کے سرو کے حدیث ہے رضا الرب فی رض الوالدین اللہ کی خوش ندی اور رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے وہ ہوا سخت ہو فی سختی اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی کے اندر ہے تو ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بڑی معاشیت ہے بڑی بڑا گناہ ہے اور اللہ رب الامن کے عذاب کا ذریعہ اور سبب ہے اس طریقے سے شر کرنا کفر کرنا اور مصیبتوں پر جدا فضا کرنا کسی کو فات ہو گئی انسان جدا فضا کرتا ہے ماتم کرتا ہے اور اس طریقے سے گریبان چاک کرتا ہے کپڑے فاڑتا ہے لاڑت و ملامت کرتا ہے اور چیختا چلاتا ہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب ہیں بے پردگی بھی اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب ہے کہ اگر عورتیں بے پردہ ہو جائیں پردہ نہ کریں حجاب چھوڑ دیں تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے اس قوم کے اوپر ان عورتوں کے اوپر جو نا بے پردگی کرتی ہیں اور بے پردہ گھومتی ہیں تو یہ سارے گناہ ہیں یہ ساری معاشیتیں ہیں جن کے ذریعے سے دنیا کے اندر اللہ کا عذاب آتا ہے اور جب عذاب آتا ہے تو صرف ان لوگوں کو نہیں آتا جو گناہ کرتے ہیں بلکہ عذاب سب کو آتا ہے کافر مومن اور نیک اور بد سب کو عذاب لاحق ہوتا ہے تمہارے نبی نے پانچویں اشید فرمائی تھی کہ تم کبھی نافرمانی نہ کرنا اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور چھٹی کرتے ہیں تمہارے نبی نے فرمایا وہ یا کو فرار وہ ان حل کا ناس کہ تم کیا کرنا تم جو ہے میدان جنگ سے فرار نہ کرنا میدان جنگ سے پیر پھیر کر کے مت بھاگنا خاص سر کے سب لوگ شہید ہو جائیں وہ ان ناس چاہے سب لوگوں کی وفات ہو جائے سب کو قتل کر دیا جائے سب کو شہادت کا درجہ نصیب ہو جائے لیکن میدان جنگ سے پیر دکھا کر کے مت بھاگنا یہ بزدلی ہوتی ہے اور مومن بزدل نہیں ہوتا ہے مومن بہادر ہوتا ہے اس لیے میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر کے نہیں بھاگتا وہ اپنے آپ کو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے لیکن پیٹ پھیر کر کے مجرم کو اور مشرق کو اور کفا کافر کو نہیں بھاگتا ہے اس پر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے ہمارے ابھی نے حدیث کے اندر فرمایا کہ ساتھ ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو اس السبع الموبقات ساتھ ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو انہیں میں سے ہمارے نے فرمایا وہ الفرا رمن اور میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر کے بھاگنا یہ بھی ساتھ ہلا کر دینے والے بڑے گناہوں میں سے بھی گناہ یہ بھی اللہ کی معاشیت ہے اللہ رب اللہ نے ہمیں فرمایا کہ جب ہم قتال کریں جنگ کریں تو ثابت قدمی اختیار کریں ثابت قدمی کریں اور ثابت قدمی کے ساتھ استقامت کے ساتھ اللہ کے کلموں کو بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں کو نظرانہ اللہ کی راہ میں پیش کریں اور اس میں پیر پھیر کر کے انسان نہ بھاگے یہ بزدلی ہوتی ہے اور جس کا اللہ پر ایمان ہوتا وہ بزدل نہیں ہوتا کیونکہ سب سے زیادہ طاقتور اللہ کی ذات ہے اور جس کا اللہ سے کنکشن ہو اللہ سے تعلق ہو اللہ سے جس کے استوار مضبوط ہوں اس کے دل کے اندر خوف نہیں ہوتا وہ دن بزدل نہیں ہوتا وہ نگر اور بہادر ہوتا ہے جتنا زیادہ انسان کا ایمان قوی ہوگا جتنا زیادہ انسان کی توحید مضبوط ہوگی جتنا زیادہ انسان اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہوگا اللہ پر توقل کرنے والا ہوگا اللہ پر ایمان لانے والا ہوگا اتنا انسان زیادہ بہادر ہوگا اس لیے آپ دیکھیں سب سے زیادہ بہادر امبیا کرام تھے امبیا کرام کے بعد سب زیادہ بہادر کون تھے صحاب کرام تھے کیونکہ سب سے زیادہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے یہ سب زیادہ بہادر قوم تھی صحاب کرام کی آپ دیکھیں تین سو تیرہ ہیں ہزار لوگ موجود ہیں لیکن اللہ غلامین نے ان کو کامیابی عطا فرمائی فتح ظفر سے ان کو ہم کنار کیا آپ دیکھیں پوری تاریخ پر ڈالیے کہ چھوٹی چھوٹی تعداد تھی سابق رام کی اور اس طریقے سے بڑے بڑے مجمے پر اور بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی وہ کم فیطن قلی غلط فیطن اللہ کتنی معمولی جماعتیں معمولی لوگ کم تعداد والے لوگ بڑے بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتے ہیں اللہ الامن کے حکم سے تو جنگ میرے بھائیوں ایمان کی طاقت سے لڑی جاتی ہے انسان کتنا ہی جسمانی طور پر کمزور ہی کیوں نہ ہو اگر اس کا دل مضبوط ہے اس کا ایمان مضبوط ہے تو انسان طاقتور ہوتا ہے جس جسم یہ جسمانی جسامت سے انسان مضبوط نہیں ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ اگر وہ بہت زیادہ اگر انسان بہت زیادہ موٹا ہے تو سمجھنے لیں بہت زیادہ وہ بہادر ایسا نہیں ہوتا بہادر انسان ایمان کے کی بنا پر ہوتا ہے ایمان جس کے اندر زیادہ ہوگا جس کے پاس عمل ہوگا اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا توحید خالص ہوگی اس کے پاس وہ کبھی شرک نہ کرنے والا ہوگا اور بدات و خرافات کرنے والا نہیں ہوگا ایسے لوگ زیادہ بہادر ہوتے ایسے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے تو ہمارے ابھی نے فرمایا کہ وہ یا فراد نہ ظاہب تم کیا کرنا میدان جنگ سے کبھی نہ بھاگنا اگرچہ سارے لوگ ہلاک برباد ہو جائیں سارے لوگ ہلاکو برباد ہو جائیں کبھی اس سے مت بھاگنا یہ چھٹھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی اور ساتھی وسیع تمہارے نبی نے فرمایا وہی عشاون سمتانی وان تفہیم فضبت اور جب لوگوں کے اندر موت کی وبا پھوٹ پڑے تو تم وہیں رہنا وہاں سے مت بھاگنا موتان مانے کثرت سے موت کا ہونا جیسے وبائی بیماریاں ہوتی ہیں تعاون کی بیماری ہوتی ہے یا اس طریقے سے اور کوئی وبائی بیماری ہے کثرت سے لوگوں کی موت ہو رہی ہے تو ہم نبی نے فرمایا کہ جب کثرت سے لوگ مرے یا اس طریقے سے کوئی وبائی بھی موت کی وبا پھوٹ پڑے موت کی وبا پھوٹ پڑے تو تم وہاں سے مت بھاگنا جہاں پر تم ہو تو وہیں پر رہنا یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے کیوں اس لیے کہ اگر انسان وہاں سے بھاگے گا تو بیماری دوسری جگہ بھی پھیلنے کا خدشہ رہے گا نمبر دو انسان اگر وہاں سے بھاگتا ہے تو گویا کہ وہ تقدیر پر اس کا ایمان نہیں ہے اللہ پر اس کا توقع اور بھروسہ نہیں ہے اس سے بھاگتا ہے تو اس لیے ہماربی نے فرمایا اور یہ ابائی بیماریاں تو اس طریقے سے تعاون مومن کے لیے رحمت ہوتی ہے اور اس طریقے سے کافروں کے لیے عذاب ہوتا ہے ہمارے بھی نے فرمایا وہ ساما بن جائے تعین کی حدیثی سے ہی عداب ہے اب عرصلہ اللہ طالی بنی اسرائیل بنو اسرائیل کے ایک جماعت پر ان کو بھیجا گیا اب علامہ قبل حکم یا ہمارے بھی نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے اوپر یہ عداب بھیجا گیا فیضہ سمیت تم بھی فلاں اقدام وی جب تم کسی زمین کے بارے میں سنو کسی علاقے کے بارے میں کہ وہاں پر یہ بیماری ہے تو وہاں مت جاؤ وہی لا وقع بھی اردنوان تم اور جب کہیں پر یہ بیماری پھیلی ہوئی ہو اور تم اس جگہ پر ہو اس علاقے میں ہو تو وہاں سے تم مت نکلو فلاں تقرج فلا ربین ہو وہاں سے بھاگتے ہوئے مت نکلو ثابت قدمی وہاں پر رہو جو اس لیے کہ اگر وہاں رہو گے اس پر صبر کرو گے اللہ صجر کی امید رکھو گے اس سے بچنے کی تبدیلی اختیار کرو گے تو اللہ ہر برامین تمہیں شہید کا عدو دے گا یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے اور ہت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری حدیث ہے جو صحیح بخاری المسلم کی ہے وہ کہتی کہ میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون کے بارے میں پوچھا فا اخبر میں تو ہمارے نبی نے مجھے بتایا ان آزاب البا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اللہ جس کو چاہتا اس کے اوپر بھیجتا ہے وہ ان اللہ جا رحمت اور اللہ برامنوں سے مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے لئی سمین فیم کتوفی بلد ہی جہاں بھی تعاون واقع ہوتا ہے اور وہ آدمی وہاں پر ٹھہرا رہتا ہے اس علاقے میں شہر کے اندر صابر صبر کرتے ہوئے محتسب اللہ تعالی سے اجرت کی امید رکھتے ہوئے یا الم ان لاشیب ہُو الما کتب اللہ الح اور یہ جانتا ہے کہ اللہ نے جو اس کے لیے لکھ دیا وہی چیز اس کو لاحق ہوگی اللہ کا نلو مثلا شہید ایسے آدمی کے لیے شہید کا اذر ہوتا ہے سی بخاری سی مسلم کی روایت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مومنوں کے ساتھ کہ ایک چیز کاثروں کے لیے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے آزاد اور وہی چیز جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں جو اس دنیا کا اس کائنات کا خالق ہے انسان کا خالق ہے پوری دنیا کا خالق ہے اس ذات پر جو ایمان لانے والی قوم ہے اسی چیز کو اللہ ہرب العامی نے اس قوم کے لیے رحمت بنا دیا اللہ کتنا رحیم ہے کتنا مہربان ہے آپ دیکھیں اہل ایمان کے لیے کہ اللہ رب العامین اسے کیا بنا دیا ہے رحمت کا ذریعہ بنا دیا ہے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے تو اس طریقے سے اگر انسان صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے رحمت ہے اور ہمارے بھی کہیں اس سے کہ مومن کے لیے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے اگر اسے پریشانی پہنچتی ہے اس پر صبر کرتا تو بھی خیر ہے اور اگر نعمت ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا تو بھی اس کے لیے خیر ہے مومن کو کاٹا چھپتا ہے کوئی غم کوئی تکلیف کوئی پریشانی کوئی مصیبت کوئی بھی چیز اس کو لاحق ہوتی ہے اس پر صبر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ ہی دور کرنے والا اور کوئی دور کرنے والا نہیں ہے کوئی پیر فقیر کوئی نبی کوئی رسول دنیا کی کوئی ذات اس کو دور کرنے والی نہیں ہے اللہ رب العامن کے علاوہ اگر وہ انسان یہ سمجھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ چیز اس کے لیے کیا ہے رحمت بن جاتی ہے اور اس کے لیے اللہ اس کے اندر اجر رکھتا ہے کیونکہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے لہذا صبر کرتا ہے تو یہ مومن کے لیے کہ مومن کا ہر معاملہ خیر کے درمیان ہی ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہم نے بھی نے فرمایا کہ اگر یہ کہیں پر وبا کی بیماری پھیل جائے اور کثرت سے لوگوں کی موت ہو اس کی وجہ سے تو اس وہاں سے انسان نہ نکلے بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہیں پر رہے آٹھویں سے میں میری فرمایا کہ مانفی علیہ کا منتول کہ تم کیا کرو جو تمہارے اہل و ایال ہیں ان کے اوپر تم خرچ کرو جتنی اللہ رب العالمین نے تمہیں دولت دی ہے اس میں سے استعد بھر ان پر خرچ کرو تو جو اہل و عیال ہیں اولاد ہیں یا اس طریقے سے والدین ہیں بیوی ہے ان کا خرچ ناو نفقہ واجب ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے ان کا ناو نفقہ خرچ کرنا اور یہ بہت بڑا اجر ہوتا ہے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کی امان ابی نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت وہرا رضی العنہ فرماتے ہیں کہ دینار ال انفقت فی صبی اللہ ایک دینار جسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ دینار ان انفقت فی فی اور ایک دینار جو کسی کے گردن کے آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو وہ دینار ال تصدقی اللہ مسکین اور ایک دینار جو تم نے کسی مسکین پر صدقہ کیا وہ دینار ان انفقت ہو اللہ اہلک اور وہ دینار جو تم نے اپنے اہل و عیال پر بال بچوں پر خرچ کیا جن کا نا نفقہ تمہارے ذمے ضروری ہے ازم اجرا اجرن الزیح انفق اہلک ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ اجر اس چیز کے اندر ہے اس دینار میں اس پیسے میں جو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا تو کہ کی مسکین پر صدقہ کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے آپ کی سطح ہے آپ نہیں کریں گنہگار نہیں ہوں گے زکات اگر نہیں ہے تو عام صدقہ ہے تو یا اس طریقے سے گردن کو آزاد کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن آپ کے جو اہل ویال ہیں بال بچے آپ کی وہ بیوی آپ کی اولاد آپ کے ماں باپ یہ جو ہے اور جن کی نام آپ کے ذمہ ہے ان کے لیے اگر آپ نہیں خرچ کریں گے تو گنہگار ہوں گے اس لیے ان پر خرچ کرنا یہ زیادہ اجر والا ادھر ہے زیادہ عجر. اس کے اندر اجر ہے اس طریقے سے بخاری کی روایت ہے سعد نبی عقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کے ماں نبی نے فرمایا کہ وہ ان نقل تن فقا نہ تب تغی بیا وجہ اللہ اجرتا کہ تم جو بھی نفقہ خرچ کرتے ہو جو بھی خرچ کرتے ہو اور تمہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر عزر دیتا ہے حتی الفی فی عمرات یہاں تک کہ جو تم بیوی کے منہ کے اندر کوئی چیز رکھتے ہو لقمہ کھلاتے ہو لقمہ دیتے ہو اس پر بھی تمہیں اللہ تعالیٰ اجر سے نوازتا اولاد ہے آپ کی بیوی ہے ان پر جو خرچ کریں گے آپ اللہ تعالیٰ کو اس پر عزر دیتا ہے کیونکہ ان کا نفقہ آپ کے ذمے ضروری ہے اور وہ صدقہ بھی ہوتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے کروای تھے ابو مسعود البدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ ماربین نے فرمایا عیدا انفقر رج الحل نف کا جب ایک آدمی اپنے اہل و عیال پر کچھ خرچ کرتا ہے وہ ابا یہ حتصب اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتا ہے کانت نت الح صدقہ تو اس کے لیے صدقہ بھی ہوتا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کروائے عزر بھی ملتا ہے صدقہ بھی آپ کا ہوتا ہے واجب بھی ادا ہوتا ہے تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہمارے نبی نے باقاعدہ حکم دیا کہ اپنے اہل و عیال پر ان پر خرچ کرو اللہ رب العلامی نے جو آپ کو دے رکھا ہے اگر انسان نہیں خرچ کرتا ہے کنجوسی کرتا ہے تو اللہ رب العامی نے بیوی کو اختیار دیا ہے کہ جتنا اس کا خرچ ہے اگر شوہر نہیں دیتا ہے تو بیوی اپنے شوہر کو بتائے بغیر اس سے لے لے سکتی ہے یہ اللہ رب العامین نے اسلام کے اندر باقاعدہ بیوی کو اختیار دیا گیا کہ اپنے شوہر کے جیب میں سے اپنے شوہر کے مال میں سے اتنا جتنا اس کا ضروری خرچ ہے ضروری واجبات میں سے یعنی کہ فضول خرچی ضروری چیزوں میں سے جو اس کے بیمار ہے علاج نہیں کروا رہا ہے کھانے پینے کے لیے نہیں دے رہا ہے عورت کے پاس کپڑے نہیں ہیں کپڑے کے لیے پیسہ نہیں دے رہا ہے بخولی, بخ, بخیلی اور کنجوسی کرتا ہے تو اسی صورت میں شریعت نے باقاعدہ اجازت دی ہے کہ آدمی بھی عورت اپنے شوہر کے مال میں سے اپنے شوہر کو بتائے بغیر لے سکتی ہے تو یہ ضروری ہے ان کے اوپر خرچ کرنا اور جو انسان خرچ کرتا ہے تو انسان کو اللہ رب سے مانجتا ہے اور اس میں انسان کو میانہ روی اختیار کرنا ہے اللہ رب نے فرمایا کہ کی کیا نام ہے کہ اکترو وقان بین ازال کا قوامہ پہلے ایمان کی خوبیاں اللہ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بہت زیادہ اشراف کرتے ہیں نہ بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں درمیانی راستہ اپناتے ہیں وہ بین جال کے قوامہ یعنی درمیان کی راہ کو اپناتے ہیں تو کیونکہ فضول خرچی منع ہے بخیلی بھی منائیں کنجوسی بھی منع ہے شریعت کے اندر لہذا یہ ماں اولاد کے اوپر بال بچوں پر ماں باپ کے اوپر اور ہر وہ شخص جس کا نام آدمی کے ذمہ ہوتا ان کے لیے خرچ کرنا انسان کے لیے ضروری ہے تو ہمارے نبی نے باقاعدہ یہ حکم دیا کہ ان پر خرچ کرو تو انسان خرچ نہیں کرے گا تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے بھیک مانگیں گے اور بھیک مانگنا یہ جرم ہے شریعت کے اندر اللہ نے اسے مال دیا ہے لہذا اس مال کو اس کے اوپر خرچ کرے یہ آٹھویں وصیت ہمارے نبی نے فرمائی اور نویں وصیت ہمارے نبی نے اور دسویں وصیت فرمائی دونوں بچوں کی یا اولاد کی تربیت سے متعلق ہے ہمارے نبر حمایٰ کہ اولا طرف انشا کا ادبن یہ نو وصیت تھی کہ ان پر ادب کی لاٹھی استعمال کرتے رہنا ادب کی لاٹھی استعمال کرتے رہنا وہ عقیف ہوں اور انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین بھی کرتے رہنا یہ دو وصیتیں ہیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے کہ اولاد کو ادب سکھاتے رہنا اور ساتھ ہی ساتھ انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈراتے رہنا ڈرنے کی تلقین کرتے رہنا کیونکہ اولاد کی تربیت کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور یہ اولاد کا حق ہے اور اولاد کا یہ جو حق ہے یہ ماں باپ کے اوپر پہلے عائد ہوتا ہے اسی لیے باپ بچے کی ولادت سے پہلے اولاد کا حق ماں باپ کے اوپر عائد ہو جاتا ہے اور اسی لیے علماء نے بیان کیا بہت سارے علماء نے کہ قیامت کے دن اللہ رب العارنین پہلے والدین سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی دینی تربیت کی کی نہیں کی ان کا حق ادا کیا کہ کی نہیں کیا پہلے اللہ تعالی والدین سے پوچھے گا وہ اولاد سے بعد میں سوال کیا جائے گا کہ اولاد نے اپنے والدین کا حق ادا کیا کہ کی نہیں کیا کیونکہ اولاد کے اوپر ماں باپ کا حق بعد میں عائد ہوتا ہے بڑے ہونے کے بعد جب تک بڑے نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک ان کے اوپر حق عائد نہیں ہوتا لیکن ماں باپ کے اوپر اولاد کا حق شادی سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے اسی لیے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی ایک عالم کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے اولاد دی ہے میں اس کی کیسے تربیت کروں اور بچے کی کچھ عمر ہو گئی تھی چند مہینے سال گزر گئے تھے تو اس عالم نے کہا کہ اس کا وقت نکل گیا تربیت کا بہت پریشان ہوا کہا کہ کیسے وقت نکل گیا ابھی تو بچہ چھوٹا سا ہے تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ شادی سے پہلے ہی تمہیں دیندار خاتون کو تلاش کرنا چاہیے ایسے ہی لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ دیندار شوہر تلاش کریں دونوں ذمہ داریاں بنتی ہیں تو اس طریقے پھر اس عالم نے انہیں سمجھایا تو اس طریقے سے اولاد کا بہت بڑا حق ہے اللہ اقبال رحمٰی علن عامن کو انفس کم علی کمنارا اپنے آپ کو اپنے اہل عیال کو جہنم سے بچاؤ تو ان کی تربیت کرنا ہی ان کا حق ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے کہ اپنی اولاد کی ہم تربیت کریں اور اس طریقے سے ہم کیا کریں ان کا جو ہے حق ادا کریں جو تربیت کا ان کا حق ہوتا ہے اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ امراح اللہ کا بلاط وصطبر کہ اپنے اہل عیال کو نماز کا حکم دیو اور اس پر صبر کرو یعنی انہیں دین کی تعلیم دو انہیں دین سکھاؤ توحید سکھاؤ سنت سکھاؤ نافرمانیوں فرمانیوں سے انہیں بچاؤ دین کے محاسن انہیں سکھاؤ اچھے اخلاق ان کو سکھاؤ اخلاق عالیہ کے انہیں تعلیم دو اور اس طریقے سے توحید سنت صحابہ سے محبت نماز اور روزہ اور اس طریقے سے پورے دین اسلام کی ان کی تعلیم دو ان کی تربیت کرو یہ ہمارے بین باقاعدہ یہ دین اسلام کا ہمارے اوپر بچوں کا ہمارے اوپر حق ہوتا ہے اس طریقے سے ہمارے بین نے فرمایا تم میں ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا یہ ہمارے ماتحت کے لوگ ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا اوروں سے سوال کرے گا اور ہم سے سوال کرے گا ماں باپ سے سوال کیا جائے گا خادم سے سوال کیا جائے گا بادشاہ سوال کیا جائے گا ہر آدمی سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا لہٰذا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اگر کوئی آدمی ذمہ داری ادا نہیں کرتا ہے تو بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علم کے حدیث ہے کہ مامن عبدین اس طرح ریتموت و موت و باغ رعیت ہی اللہ اللہ علیہ جنا کہ جو بھی بندہ اللہ ابامن اگر اسے کوئی رعایٰ ادا کرتا ہے اور جب وہ مرتا ہے اور مرتے وقت یعنی زندگی میں اس نے اپنی رعایا کا خیال نہیں رکھا بلکہ اس نے دھوکہ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے اس لیے یہ بہت بڑی ضروری چیز ہے ہمارے لیے والدین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کھائیں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں اور خود اشوا بنیں خود خدوا بنے نمونہ بنیں عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بد دین ہوتے ہیں یا دیندار نہیں ہوتے اور اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے دیندار ہوں تو ظاہر بات ہے بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے آج تو ماحول اتنا برا ہو گیا ہے کہ اگر ماں باپ دیندار بھی ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں متقی ہیں نماز کے پابند ہیں تب بھی اولاد باہر کے چیزوں کو دیکھتے ہوئے یا ان سے متاثر ہو کر کے جو باہر کا ماحول ہے یا اگر گھر میں دینی ماحول نہیں ہے ان تمام چیزوں سے متاثر ہو کر کے ماں باپ کو نہیں دیکھتا اور اس طریقے سے وہ نمازوں کا پابند نہیں ہو پاتا تو اگر ماں باپ خود نماز کے پابند نہ ہو ماں باپ خود برے اخلاق والے ہوں ماں باپ خود جھوٹ بولنے والے ہوں تو کتنا برا اثر پڑے گا بچوں کے اوپر اس لیے بچے اثر قبول کرتے ہیں اس لیے ماں نے نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں نسرانی بنا دیتے ہیں مجوسی بنا دیتے ہیں یعنی بچہ اپنے ماں باپ کے دین کو ان کے اخلاق کو ان کے دھرم کو ان کے معاملات کو ان کے طور طریقے کو ان کی تمام چیزوں کو قبول کرتا ان سے متاثر ہوتا ہے اس لیے اگر ماں باپ اچھے ہوں گے تو اولاد بھی اچھی ہوتی عام طور سے عام طور سے ایسا ہوتا ہے اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے ایسا نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے اس کے برعکس بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد کے لیے نمونہ بنیں ان کے لیے آئیڈیل بنیں تب جا کر کے اچھی تربیت ہو پاتی ہے ان کے لیے دعا کریں ان کو نصیحت کریں ان کو اللہ تعالیٰ کا کہ توحید سکھائیں ہمارے بھی عبداللہ بن عباس سے فرمایا توحد انہیں سکھائی توحید انہیں سکھائی خود حلال کھائیں اور بچوں کو بھی حلال کھلائیں حرام روزی سے بچیں بچوں پر بد دعا ماف کریں کیونکہ بچوں کی دعائیں بھی ماں باپ کی دعا بد دعا دونوں اللہ رب قبول فرماتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم وصیت فرمائی کہ بچوں کا کی دینی تربیت کرنا انہیں ادب سکھانا انہیں اللہ ابامین کا خوف دلانا یہ بہت ضروری ہے اگر آج اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں گے تو کل بچے ہمارے لیے صدقے جاریہ بنیں گے اور ہماری وفاق کے بعد بھی ہمارے لیے صدقے جاریہ بنیں گے اور ہمارے نیکیوں کا دفتر کھلا رہے گا نیکوں کے دفتر بند نہیں ہوگا اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم قیدی سے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں مگر تین چیزوں کا ثواب انسان کو ملتا رہتا ہے انہیں میں صاحب نے فرمایا اور الگنی دلہ نیک اولاد جس کے لیے دعا کرے صدق جاریہ یا نفع بخش علم یہ تین چیزیں ہاں معنی کے اندر بیان فرمائیں تو نیک اولاد آپ نے اچھی تربیت کی ہے تو اس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اولاد کی اچھی تربیت نہ کرنا کتنا سخت جرم ہے ہمارے نبی فرماتے ہیں مامن اب دن اس اللہ رعیتن جس بندے کو بھی اللہ تعالی آیا تاہ فرماتا ہے فلم یو اتحب اسے نصیحت نہیں کرتا اس کا اس کو ادب نہیں سکھاتا لمجراحت الجن اور جنت کی خوشبو سے نہیں ملے گی یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے تو اس طریقے سے اولاد کی دینی تربیت کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے بہت بڑا حق ہے بچوں کا ماں باپ کے اوپر اور لہذا اس حق کو ہمیں ادا کرنے کی ضرورت ہے اگر آج ہم حق ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد بڑی ہونے کے بعد بھی اپنے والدین کا حق ادا کرے گی اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان تمام حوصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی نافرمانی سے محفوظ رکھے ہر شر سے محفوظ رکھے اور اللہ البامین ہم سب کے ہاتھ امین زداک اللہ خیر وہ صلی اللہ علیہ محمد والا علیہ و صحبی اجمعین و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ